ان سفر اسی وقتی مسئلہ یا ہنگامی مسئلہ جس طرح آپ کہتے ہیں قنوۃ نازلہ تو قنوۃ نازلہ جو ہوتی ہے وہ کسی خاص وقت میں مخصوص وقت میں اس کو پڑھا جاتا ہے جبکہ کفار کی مسلمانوں سے لڑائی ہو اور مسلمان مغلوب ہوں یا کمزور ہوں یا نہ بھی ہوں لیکن کفر کے مقابلے میں جب مجاہدین لڑتے ہیں تو مقامی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے دعائے فخر اور کامیابی کریں دشمن کے لیے دعائے ذلت اور شکست کو کریں اس کو کہتے ہیں کنوتنا نازلہ یعنی ہنگامی اور وقتی طور پر امام بخاری رحم اللہ نے بھی باب باندھا ہے منعقد کیا ہے ارخ لطف علمس التنا یعنی کسی ہنگامی صورت پر ہنگامی مسئلہ وقتی مسئلے کے لیے سفر کرنا تو اس سفر کے جواز پر یہ باب قائم کیا ہے پہلی بات یہاں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب السفر سفر الخروج الا علم کہ علم کے لیے نکلنا چاہیے سفر سترہ پہ امام بخاری نے یہ باپ ذکر کیا ہے الخروج فی طلب العلم علم کے حصول کے لیے نکلنا چاہیے اب یہاں بھی پھر ہے ارخلت فلمس الت نازلہ تو بظاہر یہ تکرار سا معلوم ہوتا ہے تو اس تکرار کا جواب محدثین کئی طریقوں سے دیتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک عام مسئلہ تھا اور یہ ایک خاص ہے پھر اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم اور حاضہ شاہ فی کلام الفصحاء البول یہ طریقہ تو جاری اور ساری ہے تو لہذا پہلے عام مسئلہ تھا اور اب یہ خاص ہے پہلے خروج عام تھا اب خروج خاص ہے پہلے فرمائے کہ حصول علم کے لیے سفر کریں اب یہاں فرماتے ہیں اگر کوئی وقتی مسئلہ ہو اس کے لیے بے گھر سے نکلو اور اپنے آپ کو دین کے مسائل پہ سمجھا دوسری بات علماء یہ لکھتے ہیں کہ پہلے خروج فی طلب العلم وہ سفر بحری کا ذکر تھا اور یہاں پہ فی النازلہ یہ سفر بری کا ذکر ہے دریائی سفر کا ذکر تھا اور یہاں برری ذکر ہے تو جس طرح مسئلے کے لیے بحری سفر کرنا ضروری ہے اسی طرح برری سفر بھی ضروری ہے مقصد الباب باب الباغ فی فلمس النازلہ امام بخاری رہ اللہ اس کے انعقاد سے یہ بات یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کی دو حیثیتیں ہیں یا یہ مسئلہ معلوم ہوگا یا غیر معلوم ہوگا اگر معلوم ہے تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا ہے لیکن اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے کسی ایسے عالم کے پاس جائے جہاں سے اسے مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے مسود الباب معلوم ہوا اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے وہ مسئلہ اگر معلوم ہے تو اس پہ عمل کیا جائے لیکن اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے جس طرح یہاں پہ حضرت حضرت اقبید حارث کا سفر نکاح کے مسئلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے چلو یہ تو باب کا مسئلہ تاگے جائے <تصفح> قال من ذلك انه و ما تطا والد في مثل پھر اس کے اندر جو مسائل ہیں تو اس پر انشاء اللہ قدر ضرورت بات ہوگی حضرت نے حارس فرماتے ہیں کہ تزوج ابن تن لابی احاب ابن عزیز حضرت اقبا نے شادی کی ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ ابی احاب ابن عزیز کی لڑکی تھی عقبہ کے نکاح ابھی احاب ابن عزیز کی لڑکی سے ہوا جب شادی ہو گئی یہ لڑکی ابھی احاب کی جوتی اس کا نام ونیا تھا تو جب شادی ہوئی تو آتا تو عمراتن ایک عورت آئی ابھی اس کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں ہے خود محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام کسی سے نہیں سنا اور نہ کسی شارے نے لکھا ہے فاتت امراتن آئی ایک عورت فقالت اس عورت نے کہا توقبہ کو دودھ دیا تھا اور اس لڑکی گنیا کو جس کے ساتھ اقبا کے نکاح ہوا ہے ابھی تک یہ مسئلہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا اس نے شہادت پیش کی ارزا کی وقارلا اخبت و اکبن کا معلم و علم کی ارضات مجھے تو علم نہیں ہے کہ دنیا میں دودھ پلایا ہے ولا برتنی اور آج تک دنیا میں خبر بھی نہیں دی ہے نہ ہمارے علم میں ہے نہ تون اس سے پہلے اقبال کیا ہے اب چونکہ یہ مسئلہ ہنگامی تھا حضرت اقبا کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی تو اب معلوم نہیں تھی تو اس مسئلے کی حقیقت کے لیے حضرت قبا سفر کر رہے ہیں فارقبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ یہ سوار ہوئے سفر کیا اور آئے مدینہ منورہ جب مدینہ منورہ آئے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا متعلق مقدر ہے حاشی مہشی نے لکھ دیا ہے بات شروعہ تو اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرے گا اس کے ساتھ تو جمع کیسے کرے گا اس کے ساتھ تیری تیرا دل ہم بستری کی طرف کیسے مائل ہوگا وقت قیل اور تاقی یہ بات ہو گئی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری بین ہے وقت پیرا اور بات کہی گئی ہے کہ تم آپس میں بھائی بہن ہو رضاعت کے اعتبار سے قططیلا اب دیکھئےت نہیں فرمایا قططیلا فرمایا ہے وہ تجویز ہے کہ یہ بات تو سچی نہ ہوگی آگے انشاءاللہ پھر شاد حالت رضا پہ بات ہوگی لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتوبہ شروح تمہارا جی اس کے ساتھ مباشرت کرنے کا کیسے چاہے گا آپ کی مہن اس کے طرف کیسے کی طرف کیسی ہوگی حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں یا قدقیلا لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تم کیا ہو بہن بھائی ہو تمہاری بہن ہے رضان وارکا اقبت ہو تو رقبہ نے اس بنیہ کو کر آزاد کر دیا یہ نکاح سے آزاد کر دیا طلاق دے دیا کہہ رہا اور اس دنیا نے نکاح کیا بھاول سے جس کا نام ضویف ہے اور غیر رہو جو کہ حکم کے علاوہ تھا اب مسئلہ تو آسان ہے جو آپ حضرات جو ہے نا آپ حضرات کو معلوم ہے مسئلہ تو آسان ہے اب یہاں سے یہ مسئلہ چلتا ہے کہ آیا شہادت میں عورت کا کی شہادت معتبر ہے یا نہیں ہے پھر اس کے شہادت کے لیے کوئی نصاب کا بھی اعتبار ہے یا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں مسئلہ چلتا ہے تو ایک تحقیق ہے امام احمد بن حنبل کی امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت رضاعت کے بارے میں شہادت دیتی ہے درا حالے کہ وہ خود مرضیہ ہو خود دودھ پلانے والی ہو تو اس صورت میں فقط ایک مرضیہ کی شہادت کو قبول کیا جائے گا جس طرح یہ واقع حدیث ہے اس لیے کہ فقط ایک مرضیہ ہے خاندان میں کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس اقبا اور اس غنیہ کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے صرف ایک مرضیان شہادت کی ہے لہذا مسئلہ رضاعت میں ایک عورت کا قول معتبر ہے اور حرمت نکاح اور تنسیخ نکاح اس سے ہو سکتا ہے امام شاقی رحم اللہ فرماتے ہیں کے رضاعت میں ایک عورت کے قول کو اعتبار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ نصاب موجود نہ ہو عدد یعنی دو عورتیں نہ ہوں دو عورتیں اگر شہادت دیں گی تو اس پہ حکم مرتب ہوگا اگر دو عورتوں سے کم ہو ایک ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ایمان مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نصاب چار عورتوں کا ہے اگر چار عورتیں شہادت دیں گی تو اس کا اعتبار ہوگا اگر چار اور نے شہادت نہیں دیا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسل کے حنفی یہ ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے نصاب شہادت کا اعتبار کیا جائے گا اب نصاب شہادت کیا ہے قرآن عظیم میں تم نے پڑھا ہے پہلم یقونا رجول اور رجلوم تو عام چیزوں میں شہادت دو مردوں کا معتبر ہے اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہیں ان کا شہادت ہوگا اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحیم اللہ اس رضاعت کا اعتبار معاملۂ مالی پہ کرتے ہیں اور معاملات کے مالی میں تو یا دو مرد ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو لہذا رضا کا مسئلہ بعت اعتبار معل یہ بھی ایک مالی مسئلہ ہے اس لیے اگر کوئی عورت یہ دعوی کرتی ہے کہ میں نے ان کو دودھ پلایا ہے تو گوئے کہ دودھ پلانے کا اقرار دودھ پلانے کا جو اقرار یا جو شہادت کر رہی ہے در حقیقت یہ مطالبۂ اجرت رضا کرتی ہے یہ ووالداترتی رضا کرتی ہے تو لہذا جس طرح حقوق مالیہ میں نصاب کی ضرورت ہے شرط ہے تو اسی طرح اس مسئلہ رضاعت میں بھی نصاب کی ضرورت ہے بات سمجھ گیا ہو کہ کس کا مسئلہ اب دیکھیں یہ عورت ایک ہے اس کا کوئی موافق نہیں ہے تو یہاں پہ بظاہر یہ حدیث مبارک امام احمد ابن حمبل کے مسئلے کی معیت ہے آنا اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیفو قدیم نے بھی پاک نے فرمایا ہے یہ تفریق جو ہے یہ بطور احتیاط نہ بطور حرمت سمجھ گئے ہو آناب اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیفا و قدیل یہ تفریق بطور احتیاط نہ بطور حرمت یہ حرمت کے طور پہ نہیں ہے احتیاط ہے اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کیسا وقت پیلا یعنی آپ کے جی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیسے چاہے گا جب تک یہ بات ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے احتراب ہوگا اور ایک آدمی اطمینانی ہوگی تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جدائی حاصل کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑا ان کا ہمارے ساتھ بنتا نہیں ہے اس لیے اگر کوئی کہے کہ ایک عورت کی شہادت معتبر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تضا ہوا نکاح زن گہرا یہاں تو اسی غنیہ کی طرح یہ نسبت بھی ہے کہ اس نے دوسرا قالو کیا کیا تم یہ مانتے ہو کہ نکاح عبادت اور, اور تم عباد سے نکاح جائے, جائے وہ تو نہیں مانتے اور یا تو نکاحت نسبت نکاح کس کی طرف ہوا ہے اس غنیہ کی طرف ہوا ہے لہذا ہم کہتے ہیں کہ تفریق بطور حرمت نہیں ہے بلکہ بطوری احتیاط ہے آگے جاری بابو تناؤ کے علم تناؤ مناوبا نمبر وار کو کہتے ہیں نوبتن سے نوبت اس کو کہتے ہیں نمبر کو تو مناوبا ایک دوسرے کے ساتھ نمبر کرنا تناؤ بھی نمبر نمبر ہے باب تناؤ فی علم یہ باب ہے در بیان نمبر واری رکھنا فی العلم علم کے حصول میں اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو موقع میسر نہیں ہوتا تو نمبر واری سے علم حاصل کرے اس بات کی مقصد مقاصد دو ہیں ایک مقصد یہ ہے محدثین فرماتے ہیں کہ طلب العلم یا ارحل فلم کے بعد التناوب تناؤ ہے امام بخاری اشارہ اس طرح فرماتے ہیں کہ صرف علم میں انہمات ضروری نہیں ہے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا حصول بھی چاہیے اس لیے کہ حصول علم میں آپ کے ساتھ معاونت ہو یہ نہیں کہ آپ علم کے اندر منہمک ہو جائیں اور دنیا سے دستبردار ہو جائیں کل آپ کی ضرورت ہے آپ کو قلم کی ضرورت ہوگی پھر کس سے مانگو گے کم سے کم پھر دو قلم تو جیب میں ہونا آپ کو قلم کی ضرورت ہوگی آپ کو کاغذ کی ضرورت ہوگی آپ کو سائی کی ضرورت ہوگی شائی کی ضرورت ہوگی آپ کو کتاب اور کاپی کی ضرورت ہوگی جی اس لیے آپ کو اس حصول علم میں اتنا انہماک نہیں چاہیے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائیں بلکہ طلب علم کے لیے دنیا کا حصول بھی ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا مواقع یہ دنیا معاون بن جائے آپ کو تو اس لیے باب علم کہ ایک دن علم حاصل کرو دو دن علم حاصل کرو رابطے میں ایک دن دو مزدوری بھی کر لیا کرو کہ تمہیں کیا نام ہے علم کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو جائے اور احساس سے کمزوری نہ ہو یہ ایک بات محد نے اس کا ربط یہ ذکر کیا ہے علامہ گنگوئی رحم اللہ اس کا دوسرا بد بھی بیان کرتے ہیں اتنا علم دیکھیے ساتھیوں پہلے گزروی احادیث میں آباد میں فضیلت علم فضیلت حصول علم کا ذکر ہوا علم حاصل کرو علم حاصل کرو اب یہاں فرماتے ہیں اگر آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں اور آپ کو وقت نہیں ملتا ہے تو یہ آپ کا عذر نہیں ہے کہ میں مصروفی دنیا ہوں اس لیے میں علم حاصل نہ کر سکا بلکہ اب تناؤ کے دنیا میں کچھ دن دنیا کے حصول کے لیے رکھو کچھ ایام علم کی حصول کے حصول لیے رکھو علم اتنا اہم مل ہے مل کہ دنیا کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے سمجھ کے تناؤ کے لیے لگتا جب امام بخاری نے فضیلت علم و علماء ذکر کیا اب سوال پڑا کہ بھئی اگر ایک انسان دنیا کے امور میں مصروف ہے اور اتنا انہمات اتنی مصروفیت ہے کہ اس کو وقت نہیں ملتا تو کیا وہ علم کیسے حاصل کرے تو فرمایا تناؤ بے فل نمبر واری نمبر ہے ہفتے میں کچھ ایام حصولی دنیا کے لیے مختص کرو کچھ ایام حصولی علم کے لیے مختص کرو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں دنیا میں منہمک تھا اس لیے مجھے وقت نہیں ملا مسئلہ حل ہو گیا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بےعنان ذکر اللہ تو یہ دنیا جو ہے یہ آج کے دین میں حائل نہیں ہو سکتی ہے جب آپ اس کو حائل نہ بنائیں اچنا فل میں چلو آگے جاؤ <تصفح> اچھا بھائی حدیث مبارک سنیں امام بخاری رحم اللہ اس حدیث کو اپنے دو شیوخوں کے نسبت سے نقل فرما رہے ہیں ایک امام بخاری کے استاذ ہیں ابوال یمان دوسرا امام بخاری کے استاذ ابن واب ٹھیک ہے اب امام بخاری کے حدیث کو ابو الیمان کے واسطے سے آنے زوری تک جاتے ہیں دوسری روایت ابن واب کے واسطے سے پھر بھی ابن شاپ امام زوری کے تک پاس جاتے ہیں اب روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتی ان عمر رضی اللہ حضرت عمر سے قال عمر فرماتے کن توانا وہ جار ان من الار کی بنی امیہ ابن زید تھا میں اور میرا جار یعنی میرا گوان میرا پڑوس من انسار جو کہ انصار کے رشتے سے تھے انصار کے قبیلی سے تھے پی بنی امیہ ابن زیدن ہم دونوں رہتے تھے بنی امیہ ابن زید کے محالے میں یہ بنو امی ابن زید یہ قبیلے کا نام ہے پھر یہ محالہ جو تھا یہ بنو امیہ کے نام سے موسوم ہوا جس طرح آج یہ مرکی خیل ہے یہ لال خیل ہے یہ جنگڑا خیل ہے آج جناب جس طرح بعض بستیاں جو ہیں ایک قوم کے طرح منسوب ہوتی ہیں اسی طرح یہ بستی بھی جو ہے نا یہ منسوب تھی کس کی طرف امیہ ابن زید کی طرف اول مدینہ تھے اور یہ جو بن امیہ کی بستی تھی یہ مدینے کی اوپر والے حصے میں تھی اوال المدینہ عوالی، یہ مدینہ منورہ کی شرقی اور جنوبی جہاد کو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ جائے نا لا ہم سب کو لے جائے جب جائیں گے نا انشاءاللہ اللہ تو مدینہ منورہ کے شہر سے مشرقی اور جنوبی جہت پر جو بستیاں ہیں اس کو عوال المدینہ کہتے ہیں یعنی قبا بھی اس طرف آتا ہے اب شرقی ہو یا شمالی جہت ہو اس کو اوالی نہیں کہتے ہیں اس زد اوالی یعنی اسافلہ اس کو کہتے ہیں تو گوئے کہ یہ عوال المدینہ کی جہادی بستی تھی وَكُنَّا نَتَوَابْ نَتَنَا وَبُن مُزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم او قیم تھی ہم, ہم نمبرواری کرتے تھے ان نزولا جانے میں آنے میں حاضری دینے میں نبی علیہ السلام کے پاس انزل و یومن و انزل و ایک دن میں جاتا تو ایک دن میرا دوست جاتا فیضا نزل تو جب میں جاتا جب دو بھی خبر ذالکل یومن تو میں اپنی اس ساتھی کو لے آتا اس دن کا خبر یہ نبی الاسلام اس دن جو بیان فرماتی تھے وہ میں ان کو بتا دیا کرتا تھا وغیرہ وہ جب بھی جاتا بھی اسی طرح کرتا اس کو تناؤ علم ہو گیا ہے اب اس کے پس منظر کیا ہے دیکھو پس منظر اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہونے ہمار المدینہ میں بنی امن بن زید کے محلے میں ایک انصاریہ عورت سے نکاح کیا تھا شاید. تو اس خاطر ہات عمر رضی اللہ تعالیٰ عوام المدینہ میں رہتے تھے تو یہ عوالی جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر تھے تو روز مرہ آنا جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا اس زمانے میں سفری سہولیات اتنی نہیں تھی جس طرح کہ آج کل موٹر کارے ہیں سائیکل ہیں موٹر سائیکل ہیں گاڑیاں ہیں سہولت تو نہیں تھا تو روزمرہ نہیں جا سکتے تھے اس معاملے میں ایک دوسرا انساری دوست کا ہاتھوں عمر کا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں گے ایک دن آپ جائیں ایک دن میں جاؤں اب جب میں جاؤں گا اس دن نبی بھی پا جو ارشادات فرمائے ہوں وہ میں تجھے سناؤں گا یا مدینہ میں میں کوئی نئی بات ہوئی ہو تو میں تمہیں سناؤں گا جب تم جاؤ گے تو جو باتیں نبی پاک ارشاد فرمائیں گے تم نے مجھے سنانے ہیں تو اس سے تناوب ثابت ہوا میں سمجھ گئے تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر کسی کا ساتھی کسی عذر کی بنا پر درس میں حاضر نہ ہو سکا موجودہ ساتھی اس سبق کو اچھی طریقے سے یاد کر کے غیر موجود حاضر ساتھی کو اس کو سنائیں اور اس کے ساتھ تکرار کریں اس میں مغل کریں اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ سمجھیے ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ انسواری گیا نبی علیہ السلاط اسلام بڑے حزین اور بڑے مغموم پریشان تھے ابھی انساری اس نے پوری تحقیق نہیں کی پوری تحقیق نہیں کی جب یہ آیا حاطیہ کے پاس تو بڑے ہیبت سے اور خوف سے حتی عمر کے دروازے کو دستک بھی کھٹکھایا اور اتنے میں یہ آدمی نے اس آواز کی اشم ہوا اشم ہوا آئے گھر میں عمر ہے بڑی یعنی حیبت سی یہ بات اسمبھو ہوا ہر عمر صاحب بڑے پریشان ہوئے اس لیے پریشان ہوئے کہ یہ اس وقت ایک خبر نشر تھی کہ غسانی بادشاہ جو ہے مدینے پہ حملہ اور ہے ایک بات نشر تھی کہ غسانی حکومت بادشاہ مدینے پہ حملہ آور ہے حملہ کر رہا ہے تو جب اس نے کہا اسمبھو ہوا تھا عمر اندر پہ انہوں نے آواز جب سنی ہے بس سے باہر آئے کہ بجنی پہ حملہ ہوا بجن کیا ہو گیا بہت جلدی آیا جب آیا تو اس آدمی نے کہا کہ قد حدث امر عظیم معاملہ تو بہت بڑا ہو چکا ہے اب سمجھ گئے اب دیکھو یہ بڑی بڑی, بڑی بات ہے عمر صاحب نے کہا کہ کیوں پہ حملے ہوا کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑا کام ہوا کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں بس نبی پاک کی گھر میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے نبی پاک کا ازواج متحرا سے اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اب حضرت عمر بڑے پریشان تھی تو دوڑ کے گئے حضرت حفصہ کی گھر حفظہ کون تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو فرمائے اصول پر کیا نبی علیہ السلام تمہیں تلاش دیا ہے ایک خدا کی نظام میں تو پتہ نہیں ہے پھر دوڑ گیٹ گئے جمر نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام نے, فرما... اور نے فرمایا یا رسول اللہ کیا نبی علیہ السلام نے کہا لا لا لا لا لا لا. بس اب اس حدیث میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ تین سو چونتیس نمبر صفحے پر حدیث آئے گی لمبی وہ میں آپ کو ابھی ایک نظر بتا دوں گا پھر اس کو آپ دیکھ لیں وہ حدیث وہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شاہر یاد ہے نا وہ مسئلہ ہے تو آپ توجہ کرو اچھا فنبیسواری یوم نوبتی آیا نبی علیہ السلام اسلام کے پاس میرا دوست انسواری یوم نوبتی اپنے نمبر والے دن فضا ربا جب گیا نا اور صورت حال دیکھا ٹھیک ہے نا یہ ابھی جب گیا مجی نے نبی علیہ السلام اسلام کے پاس جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے اعتزال یعنی علا فرمایا تھا ایک مہینے کے خاطر پھر جو سورت آزاد میں آتے یا نثار نے یا ان کل کن تنہ تو رزم دنیا و سینتا پتا نہیں نہ عمر نہ کن سراہن کے میلا ابھی علا تھی لیکن یہ انسواری اور علا کس نے تعبیر تلاش سے تابیر کر دی پر پورا سمجھا نہیں تھا فادر بابی عمر پر متنی میرے انصوالی ساتھی آیا اور میرے دروازے کو دستک دی شدیدن بن تیز دستک فقالا اور دستک کے ساتھ ساتھ بڑے ہیبت سے کہا سم ہوا اس ہوا, سم نہیں ہوا آئے اس گھر میں وہ عمر ہے اسم صرف یہ اسم ہوا آئے ات عمر ہے میں سمجھ گئی گھر پہ ہے ہر فرماتی میں نے جب آواز سنی آسمع کی آسما ہوا کی ضرب شدید بھی میں نے محسوس کیا تو فتح سے مجھے گبراہٹ پڑ گئی دوسری بات میں آتا ہے مدینہ پہ حملہ کیا فخر نے اپنے ساتھی کے پاس گھر دروازے باہر آیا فخر اس نے عثمان ماں پوچھا کیا مطلب بات ہے مدین پہ حملہ ہوا اپنے نے کہا نہیں خدا حد عظیم ایک نیا مسئلہ بڑا مسئلہ پیش ہوا کیا مانا نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج سے جدائی اختیار کی ہے اعتذار احتجا کے طور پر اعتذار سمجھتی ہوں نا کیا مانا آرمی کی طور پر جدائی اچھا فدخلت تو ہفتہ عمر فرماتے میں جلد کی جلدی گیا آپسوں کی گھر فیضا یہ تب کی دیکھ رہا ہوں تو حضرت افسر ہو رہی ہے فقلت منك اتطلقكنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا اطلاع دیجیے کہ تھو رہے ہو فرمایا اطلاع دی اپ مجھے پتا نہیں ہے البت یقین ضرور علم ہے کہ نبی پاک ناراض ہیں ثم دخلت على نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النبي پاک کے پاس آیا فقلت منك وانا قائم اس حال میں کہ میں کھڑا کھڑا تھا یعنی بیٹھا بھی نہیں تھا بڑی ہیبت کے مارے میں نے کہا کا اللہ کے نبی کیا تم نے طلاق دیا ہے اپنی بیو کو فرمائے اکبر اب یہاں پہ سنیے کہ حج عمر نے اللہ اکبر کیوں کیا کیوں کہا معاشی نے ایک بات لکھی ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر تعجبان سواری اللہ اکبر عمر نے کیوں پڑھا تعجب یہ رہا عمر نے اللہ پر بطور تعجب کیا او ہو کیا جی بات ہے میرا ساتھی مطلب نہیں سمجھا مجھے غلط کیفیت بتا گیا اور سمجھ گیو نا نبی علیہ السلام نے تو طلاق نہیں دی نبی کا احتجاج جس نے اسے تاغب تلاشی کی کیا او ہو یہ تو نہیں سمجھا تو یہ تعجب ہے اس کے نہ سمجھنے پر سمجھتا ہے یا بار خوشی نے دیا ہے باقی شار بھی نے حدیث کہتے ہیں ہر عمر نے اللہ اکبر بطور خوشی فرمایا اللہ اکبر اللہ تیری خوشی ہے تیری برہائی ہے کہ نبی نے اپنے بیو کو جدائی نہیں دی ہے یہ خوشی ہے نا تو خوش ہو کر نبی نے ہر عمر نے اللہ اکبر کہا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا اب اس کی تفصیل میں نے کون سے سبب بتایا ہے تین سو چونتیس چونتیس نا اس کو دیکھ کے یہ کتاب بہت اچھی ہے لکھائی کو دیکھیں اب دیکھو بھائی یہ دوسرا یعنی دو کا کا دوسرا تین سو چونتیس تیس دوسرے سفر یہ بھی عجیب مسئلہ ہے باب الغرف کے مشرفہ بغیر مشرفت ہوا گئی رہا اب یہ باب بہت لمبا حد دس میری اپن والی رواج کو دیکھیں ماشاء اللہ آنے والے سفے نمبر تین سو پینتیس کے اکثر حصے تک ایک حدیث ہے اور اس میں علاقہ ذکر ہے اس واقعہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نبی علیہ کو کیسے خوش کروں پھر اللہ اللہ دیکھنا نبی پاک بڑے خاموش و حسین تھے عمر کے تھے میں نے سوچا کیا کروں کیا کروں یہ غم جو ہے تو دور کرنا چاہیے تو عمر نے کہا یار رسول اللہ آپ کو ایک بات بتاؤ آپ سنیں گی پر میں سنا کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میری بیوی نے مجھ سے نفہ مان لیا نفا سا انہوں نے کہا مجھے اتنا نفہ دے دو تم نے یکسم کھڑے ہو کر اس کو میں نے گردن پر ایک مکہ مارا اور ایسا مکر اصد کیا کہ قریب تک اس کی گردن ٹوٹ جاتی پہلے سے اس کو مارا نبی علیہ السلط ہنس پڑے اور فرمائے یہ بھی یہی چاہتے فقہ محمد اللہ حفصہ پکا عاشا اور اقبا صدیق اکبر آشے کے پیچھے قید ہوئے تعطیب کے طور پر اور عمر حفصہ کے پاس اور کہا کہ اسد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید ہوں سے مختارف ہوئی ہے کیا سلمان کیوں نبی علیہ السلام سے ایسی چیز مان لی سے ہندو جو آپ کے پاس ہے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنی بھی آیت اتر گئی کن تن آنیا و زین طاقت علین امت کے کنہ حادرتی عاشقوں نے نبی پانی بلا کہ آوترا آجیل نہیں کرنا جلد بازی کے کام نہیں لینا تیرے تجھے ایک آیت سنا رہی ہوں سنا رہا ہوں سنو الكنتنا تريدنا حضرت دنیا وسنا تفعلنا امتكنوا سرق کو مصراں سر سے بھی لكن جواب یہ دی نہ کرو جو اپنے ایک سے اور ماں سے مشورہ کر۔ حتیاش نے کہا اطیق استشیر ابوایا یا رسول اللہ میرے بارے میں والدین سے کوئی مشورہ نہیں کرتی۔ احتار اللہ اور رسول مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ احتار اللہ اور رسول لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر ازواج متوارث اضوا کے تو کو میرے یہ بات نہیں بتائیں کہ آشا نے کیا جواب دیا ہے نبی پائے نے فرمایا کتنی لمبن والا متعنت میں تو یہ کہوں گا نا اپنی طرف سے لیکن اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو, تو, تو پھر ضرور بتاؤں لذیذ حدیث سے مسئلہ حل ہوا حل یہ اب تناؤ کو یا امام بخار یہ بتا رہے کہ علم کے حصول کے لیے اگر مصروفیات زیادہ ہیں تو نمبر ون اللہ اللہ میں ایک علاقے گیا وہاں پہ رمضان المبارک سے پہلے درش شروع تھا ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا تو وہ عوام جو تھے نا تو دن میں وہ دن میں اپنے دنی، دنیوی کام کرتے تھے دن میں درش قرآن پڑھتے تھے اور رات کے وقت جو ہے تین چار گھنٹے اپنے دنیوی کام کرتے تھے آپ کے علاقے ہیں کوٹ سے اس تھا یعنی اس کو کہتے ہیں در آدم ہے بہت پہلی پہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے تو انہوں نے مجھے درس سے قرآن کی یہ منگوایا تو میں نے عوام کو کہا آج کس مہینے میں چھٹی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں جی دن میں درس کرتے پڑتے ہیں رات کو کرای کے بعد شیر تک کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں سیری کھا کر پھر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں نماز کے بعد ایک دو بیٹے آرام کر کے پھر سر درد کرتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو ذمہ دار ہوں تمہیں علم کیسے حاصل کروں یا میں دکاندار ہوں علم کیسے حاصل کروں برپوسی شکا لانا اب میرے پاس چاروں سے يبقى كان في وسط هذا الكلام على ان يقال لنا شيء حديث التراجم قال الله جل وعلا اتقوا الله يا عباد الله وناقوا كما وعد الله ويعطي في مرضاتنا الثواب في يوم الدين وقال ايضا الناس يوم الدين فلان الناس في الكفر الذين لم يبلغوا الطريق ولا الحاجه بالکل بخاری فی طرح جمہی کا مسئلہ ہے باب الغضب فلم و یہ باب بیان ثبوت غصہ فی و عزتی واض نصیحت میں وہ اور تعلیم دینے میں ہزار عامہ یک رہو جب واحد یا معلم دیکھے ایسی چیز کو یک رہو جو یہ برا جانے اب بظاہر اس بات کا مقصد یہ ہے پہلے اب فی العلم آیا تو تناوب کس کی طرف سے ہوتا ہے متعلمین کی طرف سے ہوتا ہے وہ آداب علم سے تھا المطال بالمتعلم اب باب العدب من آداب العلم ادب اس بات میں ذکر ہے ادب من آداب العلم المتعلق بالمعلم یا آداب علم میں سے ایک ادب کا ذکر ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے معلم کے آداب سے اب توجہ کرو وہ کیا ہے وہ کیا ہے جب اگر معلم تعلیم دے اور دوران تعلیم تعلیم سے کوئی نا شاستگی الفاظ یا کوئی ناشاستگی کیفیت یا کوئی غیر مناسب بات ہو جائے تو استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے ناراض ظاہر کر سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہو دوران علم اگر معالم اپنے متعلق سے مایک رہو کی صورت دیکھے اس کو ادب کے طور پر اس پہ غصہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا علامہ گنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ مسئلہ ہے علامہ گنگوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں باب الغضب سے امام بخاری ایک حدیث کا جواب دینا چاہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ یس ولا ولاس انما اے نما لا تم یش آسانی کرو بلا تو آج گرانی سختی نہ کرو ان نما گوشت تم میت سری نہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو کس کے لیے آسانی کے لیے اب جو آتا ہے یش آسانی کرو الزب تو ضد یسر ہے اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اذا اجاز حاجا فلمی جب تمہارے پاس علم کا طالب آ جائے فقول مرحبم بھی کم ان کو مرحبم بھی کم کہو جیسے بھی نمازی کی روایتیں مرحبم بھی ضوف الرحمان اللہ کے مہمانوں خیریت سے مرحبا عالم و آؤ میں سمجھ گیا کیا میں نے کہا جب یو فرحمان آئے تو کیا کرو بکل سلام علیکم طالب علموں پر سلام پڑھو طالب علموں کو مر کہو آن و کہو اب حقیقی آتا ہے مر ہوا کہ کیا ہے اگر طالب علم سے کوئی ناشاستہ عمل یا کوئی بات ہو تو آئے استاد ڈانٹ سکتا ہے آپ نے فرمایا میسری آج فرمافول عمر امام بخاری جواب دیتے ہیں کیا مانا اگر طالب علم با اخلاق ہے تو ان کو کہو حبم بھی قوم با اخلاق ہے تو کہو حبم بھی زوی لیکن اگر طالب علم سے کوئی غیر مناسب بات صادر ہو جائے تو ادب کے طور پہ غصہ کر کے خوب ڈانٹو اس کے لیے ہم نے ایک منتظب کیا ہے اب سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے اور ساری غلط وہ نہیں کر سکتے نا بات سمجھ گئے ہو اب حدیث سنی باب الغز فلم وہ تعلیم زا رہا مائیک ابھی ایک حدیث آ رہی ہے کہ ماں بکو والا وہ کس لیے اس لیے کہ وہ طالب علم اپنی شیخ کے مقصد کو نہیں سمجھا تھا اب میں نے اس کو کہا کہ بعد میں آ جاؤ تو میرے لیے لگا رہا اس کو بگاڑ کرنا چاہیے لے اس کی کیا میں نے کہا آجا پھر آ جاؤ پھر بڑھ کے آ جاؤ ابھی بخاری حل ہو رہی ہے لیکن یہ کٹم ہمارے پاس نہیں ہے اگر کوئی طالب علم مقصد استاذ کو نہ سمجھے تو اس کو غصہ کرنا جائز ہے اب ہم سمجھیے حجماں بخاری یہ بات اس بار میں یہ حدیث لا رہے ہیں تو اب دیکھو بھائی حدثنا محمد ابن عن ابن خالد ان ان ابن ابی خان مسعود ابنودی رضی اللہ عنہ آل یا رسول اللہ لا دلا قلع حدیث کا لفظ بظاہر مشکل ہے لاقاد کمانا قریب نہیں ہے ادرکا کہ میں نماز کو پالوں ادھر کو ادراک مانا پہنچنا پانا کہ میں نماز کو پہنچو یا پاؤں مِنَّا يُطَوِّلُ بِنَا بَوَجْهِ اس کے کی طویل تیوالت کرتا ہے مارک ہم پر نماز کو فلان محترم فلان صاحب بس سمجھتے ہو اب اس حدیث میں اشکال ہے حدیث میں مسئلہ یہ ہے کہ لا اقادو ادھر کو سلاتا قریب نہیں ہے کہ میں نماز کو پاؤں باوجید کے جو بنا کے فلام امام صاحب نماز بہت لمبی پڑھا رہے ہیں اب یہاں محشن اعتراض لکھا ہے کہ بھئی طوالت سولاد طوالت سولاط المختضی ادراک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خلاق آد ودرے کو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے طوالت سولاد کا تقاضا کیا ہے ادراک ہے اگر نماز مختصر ہو تو ادراک نہیں ہو سکتی اگر نماز طویل ہو تو اس کے ادراک ہو سکتا ہے ابھی امام شاہ کی نماز میں پہلی رکعت میں فلقین میں سے ہاں فلک اول پڑھتا ہے دوسرے میں فلاق ثانی پڑھتا ہے تو ہم پہنچ سکے گی یہاں سے جائیں گے تو نہیں پہنچ سکتے <coughs> لیکن اگر وہ اتنی طویل پڑتا ہے کہ مثلا پہلی ارکات میں وہ صورتی مزمل پڑے آتا آتا آخر میں ان پہنچ سکتے ہیں تو بھائی مقصد یہ کہ تطویل سلاد تو مقتضی ادراک کے مقتضی, مقتضی طویت نہیں ہے پرال کیوں ہے کہ لا لا اکا دودرے کو سلا بات سمجھ گئے ہو میں مایو بنا تطویل سولاد مقتضی ادراک کے یہ کہتے ہیں کہ لا اکاد دودرے کو اتنی لمبی کرتا ہے کہ قریب کی میں نماز کو نہ پاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے مہشی اس کے بڑے جواب دیے ہیں اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے تو وہ اچھی بات ہے کہتے ال حدیث جس طرح قرآن ایک آد کی تشریف دوسرے سے کرتا ہے اس طرح ایک حدیث کی تشریف دوسرے حدیث سے ہوا کرتی ہے یہاں پہ لا دے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ ان لینا لا, لا سولا کیا ہوا میں قریب ہوں کہ نماز سے لا ت... لا يت... لا اپنے آپ کو روک رکھو بہت سے اب مسئلہ سمجھ گیا اثرات پہ سمجھ گیا یہ کبھی کبھی امتحان میں بھی آتا ہے بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتا کبھی کبھی امتحان میں آتا ہے اس لیے کہ امتحان کے پرچے ہم نے بہت دیکھے ہیں نا تو کبھی کبھی یہ باپ آتا ہے تو لا لاؤرے کو ادرا کی صلاح تو دیوانت سناخ تو مختصر ادراک ہے اور یہ کہتے ہیں کہ لاکات ادرے کو تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں الحدیث و فسرو بازن ہے تو یا پھر اصل میں دوسری بات میں صلاحیو مما و بنا فلاں ہم پہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتا ہے تو اس کی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو جماعت کی نماز سے روک لیتا ہوں اس لیے کہ میں تو بیمار ہو یعنی مصروف ہوں اتنا لمبا کھڑا ہو نہیں سکتا وہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے تو اس کی توانت کے بنا پہ میں نماز سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیتا ہوں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان یا علماء نے خود جواب دیا ہے کہ یہاں پہ یہ سوال نہیں ہے اس لیے کہ اکاض اجر کو صلاحی و طویل بنا ہونا چاہیتا اگر طوالت مقتضی ادراک ہے تو یہاں تو چاہیے تھا نا دنی دنی لاقاد لا ادر کو سلا ایسا ہونا چاہتا ہوں لا لادو ادر کو سلاح تھا میں طویل بنا میں خام قریب ہوں کہ نماز کو پاؤں بجے فلاں کی تہادت سے لیکن یہ لادو لا کیا منع ایک ہوتا ہے توجہ کر بابا ایک ہوتا ہے طلب ادراک ایک ہوتا ہے تربی ادراک اور ان دونوں میں زمین اسمان کر کیا ہے فرق ہے ایک طلب ادراک ایک ترکی ادراک انی لا اکاد ادریکو یہ کیا ہے ترکی ادراک ہے. طلبی ادراک نہیں ہے اگر طلبی ادراک ہوتا تو انی لا اکاز ہے تو لادو نہ ہوتا لا نہیں سمجھتے ایک ہوتا ہے طلب ادراک ایک ہوتا ہے ترکی ادراک یا لا نافیہ ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود متکلم کا ترکی ادراک انی لا اکاد میں <ماز> قریب, قریب ہوں لاکا دو قریب ہوں میں کہ نب طلب کروں نماز کا ادراک طلب چھوڑ دوں میں طلب چھوڑ دوں نماز کے ادراک کے یہ نماز میں ملنے کا من ماں قبل بنا الاجی شاید دیوار اب سمجھ گئے ہو ایک طلبی ادراک ہے ایک تربی ادراک ہے اگر طلب ہوتا تو لا اقاد ہوتا لا اکاجو نہ ہوتا تو لا لاد سے مقصود تر کی ادراک ہے لا و ادھر کو سلا قریب ہے کہ میں ادراک کے سلاد کو یعنی چھوڑ دوں نہ چھوڑ دوں نماز کا طلب جو مال کا طلب چھوڑ دوں کیوں ماں اچ لیا ہے باوجہ اس ایمام کے توالت تیرا کا ہم پر اب آپ سمجھ گئے ہو بھائی اچھا بھائی میم طویل بنا فلام اس وجہ سے کہ نماز لمبی پڑھاتا ہے ہمیں فلام صاحب اب راوی نے لکھا فلام کون ہے کوئی کہتا ہے معاذ ہے کوئی کہتا ہے بھائی ہے کوئی کہتا ہے معاذ جمل ہے کوئی کہتا ہے, ہے, ہے کاب ہے ان میں کون سا زیادہ مشہور ہے آپ نے میں اچھی بات نہیں کی کوئی اور کہے ایک راوی نے لکھا ہے شاہی نے لکھا ہے کہ سمراج نے کہا یہ بھی, بھی اچھی بات نہیں ہے چل چلو حاجی تقریر بخاری شیولا جیس کی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے اپنے طرف یا تعین کرنا بہت مشکل ہے واہ واہ ماشاءاللہ اس کو شیولا جیسے کہتے ہیں میں کبھی کبھی اردو کی کتاب دیکھتا ہوں نا تو آج کے جتنے شارفین بھی ہیں نا یہ جب مولانا ذکر رحم اللہ کی بات نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے شیول سمجھ گیا نے آج کل تو سارے شیولس بڑے پہننا شیل عدیث مول مولا ذکر رحم اللہ فی الحال سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا پھر سے سمجھے کہ تم کھیتی ہو جی مولا ذکر رحم اللہ نے بہت عجیب جملہ فرمایا ہے فرمایا کہ کہیں مطلق ذکر ہو یہ طل و بنا فلامن تو جب در کے جب صلاح کے مطلب ذکر ہو اور آج فلامن ذکر ہو تو تعیب نہیں کہنا اگر صلاح مطلق ہے لاز رو سلا کیسے مطلق سلاب کا ذکر ہو فلان آ تو آپ نے تعین نہیں کرنا کیسے ابی امن کاب ہے اور یا اسے حد معذبن جبل ہے ہاں جہاں پہ صلاح مغرب یا عشاء کا ذکر ہو تو وہاں معازبن جبل مراد ہوگا جہاں صلاح فجر ذکر ہو تو وہاں ابی اب نقاب مراد ہوگا رضی اللہ عنہ سمجھ گئے بہت اچھی گر ہے جہاں پہ مطلب سلاد ہو تو وہاں فلعن سے تعین نہ کرو اور جہاں پہ سلاد مقید ہو جیسے مغرب و عشاء تو وہاں موازن جبل مراد ہوں گے اور جیسے وہاں جہاں سلادی فجر ذکر ہو تو وہاں بھائی اپنے مراد ہوں گے صبح کی نماز تو بھائی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے لمبی اور مغرب و عشاء کی نماز کرتے معاذ نے جبل پڑھاتے تھے بڑی چینج ہے پھر ایک شاعری میں تو یہ ہے. یا بہت صحیح ہے ابری نکال یا بھی صحیح ہے سوشیول سب لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی قسطلانی کو بھی محاورہ ہو جاتا اس لیے کہ اس بار پستلانی کی ہے تو قسطلانی آپ کے ایک موبائل پہ مل سکتے اچھا ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ابھی مسود میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام فی موجن بہت سب غصے میں اس دن سے اس دن میں جتنا غصہ تھا اتنا غصہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا فقال حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ پھر بے شک تم جمعہ سے لوگوں کو دور کرانے والے ہو تنقید نفرت دلانے والے ہو فمن صلی اللہ بناس بن جو نماز ادا کرائے لوگوں کو امامت پڑھائے والی تو ہلکی نماز پڑھے پن نفیم المریض و ضعیف وضل حاجہ اس لیے کہ مختلف عبادت مریض ہوتے ہیں ضعیفہ بوری بھی ہوتے ہیں وزل حاجہ بازی ضلع خاجہ پاس آیا ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھتے ہو تو ان کو پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے بھی لحاظ کرو بوری بھی ہوتے ہیں لمبے کڑے نہیں ہو سکتے تو ان کی بھی خیال کرو باد بوری دینی سفر ہوتے ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے بھی لحاظ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے ہو اب <تصفيق> جہاں پہ ایک مسئلہ ہے <تصفيق> مسئلہ ہے کہ باپ الغضر فل معذہ طی و تعلیم امام بخاری باپ باندھتے الغضب فی معذضہ وعظ کے دوران غصے میں آنا بد تعلیم اور تعلیم میں تو کیا بابا الغضب ہے بابا متحا الق و پھر تعلیم ہے شہن ہے اور دلیل فقط واز کا ہے حدیث میں صرف غصے نبی وعظ میں آئے ہے تعلیم میں نہیں آیا تو پھر امام بخاری نے ال... الغضب و فلم تعلیم دو چیزیں بعد میں کیسے جمع کر دیے ہیں آپ سمجھ گیا ہو ٹھیک ہے نا باب بھی العضب فرموزب و تعلیم ہے اور عزیز میں الدب و پھر ذکر ہے تعلیم میں غذب تعلیم کا ذکر نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ الواضو نو من تعلیم الواز آل و کیا ہے بابا نو منت اگر اگرواز میں غذب جائز ہے تو تعلیم ہی اولاد جائز ہے اتنا تمہسین نے کہہ دیا ہے ابھی ابیونگا کہتا ہوں نو منٹ تعلیم کیسی ہے دیکھو سنگیو واز عوام کو ہوتا ہے ہوتی ہے تو ہوتا ہے ہوتا ہے اور تعلیم خواص کو ہوتی ہے سمجھ گیا ہے تعلیم کس کو ہوتی ہے خواص کو اگر عوام کو غصہ جائز ہے ب وقتی ضرورت تو خواص کو بطریقہ طریقہ لا جائز ہے آپ سمجھ گئے اگر کوئی آپ کے استاد سے کتنی غسنا ہونا اور عوام کو جمعہ پڑھائے اس پہ غصہ کرے تو انشاءاللہ شاء اللہ میں کوئی بھی حاضر نہیں ہوں گے لیکن طلبا بھی جتنا غصہ ہوگا جن شاعر سے طلباء بڑھیں گے اس لیے کہ طلبا میں سمجھ ہے وہ کہتے استاد کا غصہ ہمارے لیے کیا ہے مفید ہے جس لیے وہ استاد کے قریب ہوں گے عوام تو جانتے ہیں کہ تم بول دیا کو غصے کر رہا نہیں نہیں پڑھنے نہیں ہے آواز ہم نہیں سنیں گے تو جب عوام کو غصہ جائز ہے تو خوات کو بد ولا جائز ہے تو تعلیم نو من الم معاوضہ نو من تعلیمیں فلاح اشکار نشتے مرقہ <تصفيق> سبحان اللہ توجہ کرو بھائی یا کس مبارک زید بن خالد الجوانی سے فرماتے کہ نبی علیہ السلام سا علجنہ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام السلام سے لپت کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا جس کے بارے کے بارے میں مسئلہ پوچھا اب دیکھیے تو آپ جانتے ہیں سے کہتے ہیں پائی نا. ہوئی چیز کیا نا. آپ راستے پہ جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو مل جائے اس کو لپتا کہتے ہیں اور یہ لپتا ملتقت سے ہے ان اٹھانے والا ملتقت ہوتا ہے تو جو چیز اٹھائی گئی ہے وہ کیا ہے لقطہ ہے اب مطلب یہ ہے کہ بھئی راستے میں گری ہوئی چیز پائی ہوئی چیز اس کے اٹھانے کی کیا حیثیت ہے تو میرے خیال ہے کہ حدیث حدیث کا ترجمہ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ شاء ذکر کریں توجہ کرو خوب مزے سے پکانا